باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام احکام شریعت اور رمضان سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے پچھلے پروگرام میں بھی کچھ معاشرے کی موجودہ بدتر صورتحال کے بارے میں چند کلمات کہنے کا شرف حاصل ہوا تھا کہ آمد رمضان کے ساتھ ہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوف خدا میں اضافہ ہوتا ہماری زندگی مزید محتاط ہو جاتی اور آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ہم مستعد ہو جاتے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے لیے عملی کوششیں کرتے لیکن ہمارا معاملہ اور ہماری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے دنیا کی جانب اور ہمارا متمع نظر صرف عید اور موجودہ سیزن سے کسی بھی طریقے سے دنیاوی فائدہ اٹھانا ہو جاتا ہے لہذا ہر شخص جو ہے وہ کچھ غلط امور کی طرف بڑھ جاتا ہے ہر شخص مراد جس کو موقع ملتا ہے ہاں ان میں بھی ایسے بہت سے ہوتے ہیں جو یقین خوف خدا رکھتے ہیں ہر شعبے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خوف خدا رکھتے ہیں اور اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عموماً اس دنیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے تقاضے ہیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کا جو شوق اور جذبہ ہے یہ ہمیں بہت سارے غلط قسم کے امور میں مبتلا کر دیتا ہے لہذا جیسے پچھلی مرتبہ ویر کیا تھا کہ ملاوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے کیونکہ اس سیزن میں لوگ ذرا توجہ کم کرتے ہیں مال جلدی بک جاتا ہے لہذا ہر چیز میں ملاوٹ اور نمبر دو مال آ جاتا ہے کاسمیٹکس میں خاص طور پر کیونکہ خواتین کا رجحان ہو جاتا ہے بازاروں میں رش لگ جاتا ہے بارگنگ کی اجازت نہیں ہوتی ہے جلد جلدی آئیے اور نکلیے بس ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت حال میں جالی مال بیچنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے یہ دھوکہ بھی ہے ایک مسلمان بھائی کو ضرور پہنچانا بھی ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مول لینے والا عمل ہے ہم نے آپ کی خدمت میں کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور مبارکہ میں ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک گندم کی بوری ملاحظہ فرمائی من جانب اللہ آپ کو یہ الحام کر دیا گیا تھا کہ اس بوری میں معاملہ ہے لہذا آپ قریب گئے اور اس بوری کی گندم تھی اس میں اس میں ہاٹ ڈالا جب باہر نکالا تو گیلا تھا یعنی اوپر ہی گندم سکھی ہوئی تھی اور نیچے کی گندم گیلی تھی اور لازم سے بات ہے اگر اس گیلی گندم کا وزن کیا جائے تو سوکھی گندم کے مقابلے میں زیادہ ہوگا اوپر سے سوکھی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ اے شخص یہ کیا ہے اس نے آج کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گندم میں پانی پڑ گیا تھا میں مادت خچاتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ تو پھر تم نے اس گیلی گندم کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ دھوکا دینا اور پھر اس کے بعد سرکار نے یہ بھی کلام فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اب یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہ کوئی صحابی ہوں گے اور خیانت کا ہم ان کے بارے میں گمان نہیں کرتے ہیں ایسا ہی ہوا ہوگا اچانک پانی پڑ گیا ہوگا بے توجہ ہی رہی اور ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا کہ گندم کو اوپر گیلی گندم کو اوپر کر دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو مسئلے سکھا دیے ایک بات یہ کہ ملاوٹ کرنا لوگوں کو دھوکہ دینا یہ مناسب نہیں اور دوسرا یہ کہ ملاوٹ کی فرمت اس وقت تک ہے جب تک لوگ اس ملاوٹ پر مبتل نہ ہوں اگر آپ انہیں خبردار کر دیں تو پھر ملاوٹ والا مال بیچنا بھی جائز ہو جائے گا اس پر کلام کروں گا ایک کال کے بعد السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم, علیکم وعلیکم السلام صاحب جی عرض کر رہا ہوں شاد فرمائیے حیدرآباد جی شاہ فرمائیے ہاں مجھے زکوٰ کے بارے میں معلوم کرنا ہے یعنی زکوۃ شوہر پہ واجب ہے یا بیوی پہ واجب ہے اچھا جی اور اس کے علاوہ یعنی ہمارے شہر زکوات میں نکالتے تو میں اپنے سونے کا جو فیا ہے زکات کا ہے حصہ ہر سال ادا کرتی ہوں جائز ہے یا ناجائز ہے آپ خود ادا کرتی ہیں ہاں میں خود ادا کرتی ہوں ٹھیک ہے نا اس دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بارہ اس کا جواب دیا گیا زکوت کا تعلق بیوی یا شوہر ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتا بلکہ زکوٰۃ کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس کے پاس جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو کہ وہ یا تو ساڑھے سات تولہ سونے کی شکل میں ہو یا ساڑھے باون تولا چاندی کی شکل میں ہو یا اس کے پاس اتنا روپیہ ہو جس سے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکے جس آج کل تقریباً سولہ ہزار سولہ یا سترہ کے قریب رقم بن جاتی ہے یا اتنی مالیت کے پرائیس بانڈس وغیرہ ہوں یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال ہو تو پھر یہ اس کے اوپر اگر سال گزر جاتا ہے ڈھائی پرسینٹ زکات ہوگی سارے مسائل کو کرتے رہیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے بہن نے انڈیا کے حیدرآباد سے کوشچن کیا تھا کہ کیا زکات بیوی پر ہوتی ہے یا شوہر پر تو ہم اس کا یہ جواب ارض کر رہے تھے کہ کا تعلق بیوی یا شوہر ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتا بلکہ مالی کے نصاب ہونے سے ہوتا ہے نصاب مال کی ایک مخصوص مقدار کو کہتے ہیں جس پر سال گزر جاتا ہے تب اس کا ڈھائی پرسینٹ ڈھائی فیصد زکات نکالنا واجب ہوتا ہے جیسے تفصیل عرض کی اگلے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں لیکن ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی بھائی میں چیچا وطنی سے بات کر رہی ہوں فاطمہ تھوڑا سا آپ بولنواز سے بولیں گی جی میں چیتا وطنی سے فاطمہ بات کر رہی ہوں فرمائیے بھائی میں چند کوشچن ہیں کہ ایک مطلب میرے بابا ہیں وہ اپنی خالہ کو زکات دے سکتے ہیں نا کیا بیٹا ہے مطلب اولاد بھی نہیں ہے زمین بھی نہیں ہے ہسبینڈ بھی فوت ہو گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور دوسرا کوششن یہ ہے کہ پیریڈ کے دنوں میں مہندی لگانا اور مطلب جو صورت آپ کو زبان یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس بات کر رہی ہوں میں نے آپ سے پانچ سوال کرنے او ہو جی کہ دو لڑکیاں احتقاف میں اکٹھی بیٹھ سکتی ہیں اگر بیچ میں پڑھتا بھی نہ ہو <مت> دوسرا سوال یہ کہ تراوی چار سرکت کر کے پڑھ سکتے ہیں یا دو دو کر کے پڑنی چاہیے اور, اور اس میں سورے, سورے فاتح کے بعد سورے کلاس تین دفعہ پڑھیں گے ایک دفعہ اور, اور تیسرا سوال یہ کہ روزے میں اگر لنچ لگائے جائیں یا آنکھوں میں ڈراپس ڈالے جائیں تو اس پہ روزے سے کوئی, روزے کا کوئی اثر تو نہیں پڑتا اور, اور اگر روزے کی حالت میں کسی کو وومٹ آ جائے اور بہت زیادہ پانی پانی ہو بہت زیادہ ہو تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اور اگر کسی کے گھر کے حالات اچھے نہ ہو اور ان کے گھر کا کوئی فرد بینک میں جاب کرتا ہے اور اس کی سیلری انٹرسٹ بیسڈ ہو تو اگر وہ سیلری اپنی سیلری سے گھر کو دے یا اس سے کوئی گفٹ وغیرہ گھر کے لیے لے کر آئے تو کیا وہ لینا فیملی کے لیے جائز ہے کہ نہیں تھینک یو سو مچ گاؤں میں یاد رکھیے گا جی بہت مختصر اور انتہائی ایک یہ سوال تھا کہ زکوات بہن کہتی ہے میں سونے کے اپنے زکوات نکال دیتی ہوں شوہر بازوقات نہیں نکالتے تو جی ہاں جس کا مال ہے وہی زکات نکالے گا آپ زکوات نکال کر کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر رہی ہے اس لحاظ سے کہ آپ یہ کہیں کہ دیکھے جی شوہر تو کوتا کر رہے اور میں نکال رہی ہوں جس کا مال ہوتا ہے اسی کو نکالنا ہوتا ہے یہ بہنوں کا عجیب ایک ذہن ہے وہ بولتی ہے ہم, ہم کہاں سے زکات ادا کرے سونا پاس ہے کہ ہم تو جہاں سے آپ کے پاس سونا ہے وہیں کو زکوات ادا زیور آپ خراب کرنا کہتے ہیں جبکہ میں شرٹ بنانا کہتا ہوں کیونکہ آخرت کے لیے جمع کرنا شرٹ خراب کرنا نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور غریفتے سے آخرت کا احساس ہو تو پھر سونے کی زکا سونے سے آپ نکالیے یا آپ رقم سے نکالیے لیکن جس کا سونا ہوگا اسی کو نکالنی ہوگی مزید ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں عالیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی شاد ایک سوال آپ کو یہ کرنا چاہتی تھی کہ قرآن شریف لوگ پڑھتے ہیں جی اور وہ ان کو اس سال ضوابط کر دیتے ہیں قرآن شریف کا جو نزول ہے اس کا مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ اسے سمجھیں اپنی زندگی میں اپنائیں جی, جی تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ ٹرانسلیشن سے پڑھیں چاہے آپ کو سال بھر لگے یا یہ کہ آپ ایک رمضان پانچ چھ قرآن ختم کر لیں جی جی جی میں okay. عرض کرتا ہوں اچھا فویشن آپ نے کیا ایک مزید آہ... کولر منتظر السلام علیکم وعلیکم السّلام جی حضرت جی مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ میرا نام جبیل اختر ہے کیا ہے جبدیل اختر جب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ڈیم بے یہ نام جے اے بی ڈبل جبیل جی جبدیل اختر ہے اچھا جبدیل جی مجھے اس کا مطلب معلوم کرنا ہے جی آپ سے اچھا جی میں ارض کرتا ہوں ایک سوال کیا تھا کہ خالہ کو زکات دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے خالہ کی کنڈیشن بتائی ہے کہ وہ غریب بھی ہیں بیوہ بھی ہیں تو بالکل خالہ کو زکات دینے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے حالت حیض میں مہندی لگانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے یہ غلط خیال ہے کہ مہندی کا رنگ حالت حیض میں ہاتھ پر رہ جائے گا تو شاید پھر بعد میں غسل کریں گے تو اس رنگ کے نیچے سے جنابت نہیں اترے گی یہ بالکل غلط خیال ہے حالت حیض کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ گندگی ناپاکی ظاہری یا حقیقی ہو کہ جس کو آپ چھو سکیں یا وہ کسی اور کو لگ سکے منتقل ہو سکے یہ تو ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے جس کو شریعت نجاست کا حکم دیتی ہے حقیقت نجاست نہیں ہوتی ہے لہذا حالت حیض میں اگر مہندی لگائی اور اس کا رنگ حالت حیض میں ہاتھوں پر رہ گیا تو غسل اترنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جاہلانہ خیال ہے جو بہنیں یہ کہتی ہیں کہ حالت حیض میں مہندی نہ لگائیں ان کی خدمت میں دائرۂ ادب میں رہ کی گزارش ہے کہ کوئی ایک دلیل تو شرح طور پہ آپ قرآن حدیث کی پیش کر دیں یا آپ کی عقل کو فوقے دے دی, دی جائے قرآن حدیث کے اوپر کیا آپ چاہتی ہیں تو برا معنی بغیر اس پہ غور و تفکر کریں فتویٰ دینا مفتی کام ہے عام عورتوں کا نہیں ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے آپ سے گزارش ہمارے ساتھ ہی رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بریک سے پہلے کوششن بہن نے بھی کیا تھا کہ اگر کوئی بہن پیریڈز میں ہوں تو کیا یاد شدہ صورتوں کو پڑھ سکتی ہیں یاد رکھیں کہ حالت حیض میں قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے زبان سے پڑھنا ممنوع ہوتا ہے یاد اس میں دو چیزیں ہوئیں ایک تو قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا معلوم یہ ہوا اگر قرآن کی کوئی آیت ہے ہم اسے بطور دعا پڑھیں گے تو یہ جائز ہوگا دوسرا زبان سے پڑھنا منع ہے اگر قرآن سامنے رکھا ہوا ہے دلی دل میں پڑھ رہے ہیں یا ذہن میں سوڑتے ہیں زبان بالکل حرکت نہیں کر رہی ذہنی ذہن میں یا دلی دل میں ان کو پڑھا جا رہا ہے تو اس کی رخصت ہوتی ہے دو بہنیں دو لڑکیاں اعتقاف میں اس طرح بیٹھیں کہ درمیان میں پردہ وغیرہ بھی کوئی نہ ہو یہ شرح اگرچہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے اس وجہ سے اعتکاس جو ہے یکسوئی کا تقاضا کرتا ہے جب دو لڑکیاں مل کر بیٹھیں گی تو یکسوئی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ خواتین اپنے زبان تو بند رکھ ہی نہیں سکتی ہیں تو اس لیے ایک تو یکسوئی نہیں رہے گی دوسرا باتیں چلتی رہیں گی تیسرا یہ کہ جو مطلب دیگر احتیاطیں ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی جیسے کہ موتقف خالص اللہ کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ بٹے گی غرض ہے کہ یہ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے علیحدہ علیحدہ کمروں میں بیٹھ سکتی ہیں ایک ساتھ بیٹھنے کی کوشش نہ کی جائے سورہ اصلاحوں نے پوچھا کہ تراویح میں جب ہم پڑھیں تو ایک دفعہ یعنی ایک رکت میں الحمد کے بعد تین بار پڑھیں یا ایک بار دونوں صورتیں بالکل جائز ہیں جو آپ پڑھنا چاہیں اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ تراویح میں چار چار رکتیں کر کے پڑھیں یا دو دو رکتیں کیونکہ دو دو رکتوں کے ساتھ تراویح کا پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول ہے تو افضل صورت یہی ہے اگرچہ آپ چار رکعت کے ساتھ بھی تراویح پڑھیں گے یعنی چار چار رکعتوں کے نیت کے ساتھ تب بھی ہو جائے گی لیکن افضل صورت دو دو رکعتوں کے ساتھ پڑھنا ہے ڈراپ اگر آنکھ میں ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان جدید میڈیکل سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ روٹ ہے پیسج ہے راستہ ہے لہذا ڈالی گئی دوا کے ذریعے میدے میں اتر جائے گی اس لیے اس سے روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا کہ ومیٹنگ اگر صرف پانی کی ہو اور کثیر ہو تو کیا اس کا شرع حکم ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو مسئلہ بتایا کہ حالت روزہ میں ومیٹنگ اگر خود بخود آئی طبیعت بگڑی خود بخود آئی تو چاہے بالٹی بھر کر ہو جائے اس سے وضو نہیں اور روزہ نہیں ٹوٹا کرتا وومٹنگ سے روزہ صرف اس وقت ٹوٹے گا جب روزہ یاد ہو جان بوجھ کر ومیٹنگ کے لئے کوئی عمل کیا گیا ہو اور اس کے بعد اتنی کثیر میٹنگ آئی ہو جس کو روکنا ممکن نہ ہو اتنے پریشر کے ساتھ آئی ہو تب یہ تین شرائط کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے لیکن عموماً کوئی بھی جان بوجھ کی حالت روزہ میٹنگ نہیں کرتا طبیعت بگڑتی ہے تو ہو جاتا ہے اس سے روزہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک بہن نے پوچھا کہ اگر کوئی بینک کی تنخواہ لے کر گھر میں آتا ہے تو کیا گھر والے اس کی تنخواہ کو کھا سکتے ہیں یہ بالکل غلط قسم کے تصور قائم کر دیا گیا ہے کہ بینک میں جو بھی جاب کر رہا ہے اس کی تنخواہ ہنڈریڈ حرام کی ہوتی ہے یہ کو غلط کسی کا خیال ہے اور شریعت پر بہت بڑا افطرا ہے یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے بعض اوقات کے ہم حلال کو حرام کہہ دیتے ہیں اگر کوئی بینک میں جاب کرتا ہے جتنا کام اس کا ناجائز ہوگا اس کی تنخواہ ناجائز جتنا جائز کام کر رہا ہے اس کو آپ ناجائز کیسے کہہ سکتے ہیں اگر آپ کیشیئر کوئی دیکھ لیں تو وہ جب پیسے گنتا ہے تو سکھا سودی پیسے ہی گنتا ہے بل وغیرہ اس کے پاس نہیں آتے جو لوگ بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں نکلواتے ہیں جائز پیسہ کیا اس کو گن کر نہیں دیتا ہے تو پھر مطلق اس کی روزی حرام کیسے ہو گئی لہٰذا اس کی تنخواہ سے گزارا کرنا اور گھر میں استعمال کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ایک مزید کالر ساتھ میں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی میں ساری گول سے بات کر رہی ہوں عائشہ جی فرمائیے میرا سوال ہے کہ لون پہ اگر آپ کاروبار کریں تو کیا وہ جائز ہے اور ایک ان ایک انشاءاللہ مختصر سا بریک لیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بسم اللہ وحمٰ بریک سے پہلے کوشچن یہ آیا تھا کہ بعض لوگ رمضان میں پانچ چھ قرآن آٹھ دس قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ایسال ثواب کر لیں تو بہن نے کہا کیا کہ سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ترجمہ قرآن بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تفصیل بھی پڑھیں چاہے ایک ہی قرآن کئی سال میں ختم ہو کیا بہتر ہے تو بالکل یہی چیز بہتر ہے قرآن پاک صرف ہمیں تیزی کے ساتھ ختم کر کے ثواب کرنے کے لیے نہیں دیا گیا قرآن پاک کے عظیم اور بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسے ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں سمجھیں پھر اپنا محاسبہ کریں اور عملی طور پہ اسے اپنے اوپر نافذ کریں یہ نفاذ چاہے سارا کئی سالوں پر محیط ہو چاہے کتنے عرصہ لگے آپ دو آیتیں پڑھیں روزانہ ترجمہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں یا آپ کے سینکڑوں قرآن پڑھنے سے افضل ہوگا اس لیے قرآن سمجھنے کے لئے دیا گیا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو پورا کرے گا وہ یقینا زیادہ دراجات کا حامل ہوگا بھائی نے کہا جبدیل نام میرا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے جتنے یہ ایل کے لفظ آتے ہیں یہ عموما فرشتوں کے نام ہوتے ہیں کوشش یہی کیجیے کہ اس کو تبدیل کر لیجئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے نام پر نام رکھنے سے منع کیا کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاح کا نام رکھ دیا ہے کسی نے جبرائیل نام رکھ دیا ہے یہ غلط طریقے ہیں اس میں صریح نبی کے مخالفت ہے اس کو آپ چینج کر لیجئے اگر ڈاکومنٹس میں لکھا بھی ہے تو تبدیل کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لازم نہ آئے کیا اس نام کو بدل لیں تو بہتر ہے اوپر ایک اور پھر یہ کوشچن آیا تھا بہن نے کہا کہ اگر ادھار پیسہ لیا جائے وعدہ سود پر کیا ہمیں قرضہ دے دیں ہم اس پہ تھوڑا سا سود بھی دیں گے تو کیا اس پیسے سے کاروبار کرنا شرائن جائز ہے تو یہ بارہ میں نے پہلے بتایا بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ جو قرضہ لیا گیا اگر یہ وعدہ سود پر لیا گیا ہے تو یہ قرضہ سود نہیں ہے اس پر جو آپ اضافی پیسہ دیں گے وہ ہے سود مثلا آپ نے پانچ لاکھ روپے قرضہ لیا اور کہا کہ پچاس ہزار ہم اس پر سود دیں گے اب آپ لوٹا رہے ہیں تو پانچ لاکھ پچاس ہزار لوٹا رہے ہیں تو ہم آپ سے سوال کریں گے کہ بتائیے اس پانچ لاکھ پچاس ہزار میں سے کتنا سود اور کتنا نہیں تو اس آپ کہیں گے پچاس ہزار سود ہے تو یہ غریب سودی پیسہ ہوتا ہے اس سے آپ کاروبار کریں گے تو جائز ہوگا اس پر مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں اگر یاد رہا اور زندگی میں رہی تو آج چونکہ پروگرام کے وقت تقریبا ختم ہو رہا ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام یکسوئی کے ساتھ دیکھیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں آپ کے میزبان اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کو آپ ہمارے لیے دعا کیجیے ہم آپ کی لیے دعا گو ہیں اللہ تبارہ کا بطارا آپ کو پورے رمضان اور اس کے بعد عید کی خوشیاں بھی دیکھنا نصیب فرمائیں آفیت کے ساتھ امین و آخر الحمد للہ رب العالمین کوس